والا آل ہی وبھیل دینک نو الناس نیل سبھی گا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلكا ونحفره يوم القيامة أعمى آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبدلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم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 و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و و حق تعلیٰ جنشان ہو دی بارگاہ دے اندر آجانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی ہر شرفنے حادثات آفات توں روحانی جسمانی امراض توں اپنی رحمت کی دائمی پناہ نجات تتا فرما اج خطبہ خطبائی المبارک دا عنوان سب انتہائی اجاشرے مطابق ضرورت ایم حکیم کی حکمت مانگ اج دے دور دا تقاضا انتہائی اہم موضوع ہے کہ نہ دا ہر بندہ مخلوق دا ہر فرد الا ما شاء الله جن نے تھوڑے نے جڑے اللہ رسول دی یاد دے اندر مطمئن وی رہندے نے کلبی سکون بھی رہ تعلق روحانی طور سے تھوڑا یا بہتا رب رسول نال بھی جڑیا رہتا تھوڑی آمد تھوڑی آمد دے نال گزارا اچھا ہو رہا انہاں لوکاں دا دنیا تھوڑی کم اون دے نے مولا سونا برکت پاس چھڑ دے اس چند لوگ نے چند لو اے میرے یعنی لکھاں دے وچوں کو دو چار نکال وگرنہ اکثریت کو سائیکل بیٹھا تا بھی پریشان ہے،, کو ہے کوئی موٹر سائیکل بیٹھا تا بھی پریشان ہے کوئی گڈی چ بیٹھا تا بھی پریشان ہے کوئی آلہ آلہ درجے کی گیٹھا وہ بھی پریشان ہے استو تا چلا جا ہیلی کاپٹر بیٹھا وہ بھی پریشان ہے جہاز بیٹھا بھاشان سکون توجہ نہیں جفر ہاں بالکل چوپ نٹ لی کرو نہ بولے بھی کرو ہاں جی سکون کوئی کوئی نہیں دنیاوی مالو مت سونا چاندی پیسے یہ وہ بھاوے دنیاوی مالو دے پہاڑ سے بھی بیٹھا نا وہ بھی پریشان سکون نہیں کوئی نہیں یعنی کہ دنیا دنیا دا نظام ایک دوسرے پاسو ٹوٹ جاسو جڑ تیسرے پاس جدو تیسرا پاسا جوڑن جان پہلا پاسا پھر ٹوٹ جس ایک تگو دو زندگی گزر گئی نہ سامان تیار کر سکے نہ دنیا چس کی گزار سکے کتنے بھی تنگ اگاں بھی ایمین؟ امرا تھوڑیاں رہ گئی بابے آدم علیہ ہی سلا تو ہزار سال عمر سی کن ہزار سال ابا جی ہزار سال پالی سال اندازہ کرمر نو سو سٹھ سال نکل گئے نے یہ تھوڑی نو سچو امرا گٹ گئی نے اخلاق ختم ہو گئے نے انسانیت نہیں لبدی حیاء غیرت شرم خدا و رسول نہیں نظر اور تنگی اتنی کہ جس دی آمدن فی شو لاکھ روپیہ وہ بھی پریشان ہے جس دی آمدن فی شو پانچ سو روپیہ پتہ لگتا ہے دنیاوی اسباب سے انسان کو اطمینان قلب نہیں حاصل ہوتا تو رہیں جوڑیں یہ فرمائی دنیاوی اسباب سے اور دنیا کے مال و متاح سے انسان کبھی اطمینان قلب کی دولت حاصل ابال ہو گئے اتے تو پانچ سال بڑیا نہیں پریشانیاں پہاڑ ٹوٹیا یعنی نظام ایسا بن گیا ہے سکھ کوئی نہیں سکون کوئی نہیں تمے کوئی نہیں کدی سوچیا جی اس دا سبب کی ہے دا سبب کی ہے چڑا چل دنیا دے مگر ہلکے ہو جان یہ سبب ہے تبھی سوچا جی کدی گور لوگ تو کہ ترقی ہو جائے ترقی ہو جائے تنگیا مک جان گیا میں <manyakye>... خدا دی قسم کر کے آنا اے سارا شہر لاہور ٹا کے تے صرف اس زمین تے سڑکوں کا فرش بچا دے گھر کوئی نہ نظر تیرے محلے دی گلی گلی دے اندر جہاز چل پمن. اور تینو پو خوا پیوا مشین آ جان تیری خدمت کوئی ہزار بندہ مقرر ہو جائے بےسکون پھر بھی ہی بےسکون رہے سبب یہ نہیں ہے سبب ترقی نہیں ہے یا ترقی کا نام ہونا نہیں ہے سبب کچھ اور ہے تو جو ہے فکر کی وقت لبے گور کریے سوچنے دا وقت ہی نہیں لبنا ساڈی زندگی کی ہے اکبر آبادی کا شیر سنا ساری زندگی دی ترجمانی اکبر آبادی اکبر آبادی فرماؤں فرمایا کیا بتاؤں بتاؤں احباب کیاارے نمایاں کر گئے گئے دوست بتاؤں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے دیے کیا نو کرے ہوئے پینشن لی اور مرد کیا نو کرے ہوئے پینشن لی اور یہ ساڈی جی اور فکر دا وقت دا. لبے توجہ نہیں یہ فرمائی تنگی پریشانی بےسکونی یہ دناہ بدار جا گرم ہے یہ برائیاں بے حیاں دا بدار گرم ہے انسانیت یہ لبھی انسان دے بڑے نے پر ذہن انسانا والا کوئی نہیں رہ گیا خدا دی قسم کر کے اور بندیاں دیا سورتوں دے پی بگیاڑ پھر دے دے پھر جانور پھر دے پے خدا دے بندے جانور کیوں پہ آنا اس واسطے فرما رہے فرمایا بندہ شکل و سورت نال نہیں بن بندہ فرشتہ شکلو سورت انسان والی شکل و صورت انسان والی ہے وہ جس انسان واسطے مولا نے مالا کرشتے والی سفتیں بنایا نج وہ سفت سفت ساٹے اندر نہیں رہی حید پر ماہول چنگلی جانور ساڈے اندر سفت جانور آ گئی نا اسا جانور والا ہے جڑا پیالی چیڑ پھاڑ جانور والی نہ پروکارک جانور والی نا انسافی جانور والی میں اپنے اپنی دیکھو جی آ ساری جانور کروال پدی رو گئے حالانکہ منہ میو جہاں آئے دل سوال کا شکار نہیں ہوں اپنے دی مان چ ترقی کردا ہے لگے اندر کی وہ و فکر رکھنے لا جڑا عقل اقل جمال رکھا ہوے خدا بھی قسم کر گ اگر اسلام فکر ہے اللہ دیا بھول گئے برباد ہو گئے کیوں ہو گئے ہر ظالم حکمران جنابے ہلاک بین ود کے ظالم جڑے بادشاہ نے وہ سڈے سرا دسلط ہو گئے وجہ کی ہے سبب کی ہے پرانی جلس سورت پارا سو سورت آیت من مری آیت, آیت نمبر ایک سو ایک سو ہے ترو چار پنج آیات کٹیا نبت ایک سو ارشاد ربانی فرمایا مت عم کال ارب دل میں کدا لکھن مولا سونے نے فرمایا فرمایا وہ مناار دان اور جنہیں میری یاد تو منہ پھیرے آئے جنہیں میرے دیکھ تو منہ فیر آئے جنہیں میرے دیکھ تو منہ فیر آئے اس دکر تو مراد اس وکر تراد بعد مفتری لکھ دیں قرآن جنہیں میرے قرآن تمہ میری کلام تمہرے آئے میرے احکام تمہر آئے فرمایا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگاہ ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے یہ مطلب ہے دو آدھا پہ لب دین دو آدھا پہ لب دیں وہ جی میں سیاحے آ گئے نہ مثالے ہوا لگی دارے خدا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اصل دن اس دنیا دے رہے ہیں نہ آخرت دے رہے ہیں خدا تنگ ہو گئی ہے سدا نہیں دیا گا دوسری سدا مرن تو بات دیا گا جدو دوبارہ اٹھاواں گا ان کرنی بندہ گا بندہ گا یا مولا انا کر دنیا چھی آرا س میں دنیا چھا والا سا ہوں می گرگ کی مولا فرما میں فرمایا کال کر مولا فرماؤں گا مولا اس فرماوے گا فرماوے گا اصے اسا اپنی آیات بھیجیے اصل تیرے پول اپنے احکام بھیجے پیچھے گیا سین دنیا چھٹیاں یاداں فلایا فرما ہے وہ کدی کر جی میں, تو میں تو دنیا چا قرآن بھلا ہے تینوں بھلا چڈیا ہے آج تیری بھی خبر کوئی نہیں لگے گا توجہ وہ جو ہے یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں دے دے دے دے ہمیں, دے دے ہمیں, ہمیں, ہمیں ہمیں پیارے آقا کی شفاحت نصیب ہوگی خبر سونا نبی ساری سفاج فرماگا سا سفاج فرما بخشے جا گے اصا آگاہ ٹپ جا گے جنت ڈپ جا گے ہر خاص پیا کرنا پرائے پی پر چیتے بہا لو بہا ایک کمان رکھنا اللہ سونے دی سفا اللہ سونے دے محبوب کی شفات جا گے اصشے جا گے خدا अज ऐसा तेन भी फुला छा लाहौल ओन रोने के महबूब की शफात ली جیسے تو نے بلایا تھا نا ہمیں دنیا میں جیسے تو نے بلایا تھا آج تیری, آج تیری خبر لینے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے آج تیری خبر لینے والا کوئی نہیں سانو سے بات جائے تو وہ نہیں جی فرمائی ہاں یاد رکھے شفا تھے مستفا صرف اور صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ, اللہ کے قرآن کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا صرف واسطے شفاعت مسئلہ یہ اس سے آیا تھی کیوں یہ نواں مسئلہ نکلا توجہ ہے ہاں جی کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے فرمایا و کدا لکھل گیوں متن سا آج تری خبر لینے والا بھی اچھا مولا سونا فرما تین بلا دیا ہے سونا نبی شفا فرما گا توجہ نہیں جی فرمائی تے اللہ کا محبوب ہے توجہ یہ وکری گل ہے آپ دی شفاعت تو بغیر اگا جانا ممکن ہی نہیں اے, اے دے، آمل دے،, دے غرور گمنڈ کرنا پتہ نہیں نے لیں, مولا سونے قبول بھی لیں یا لیں؟ ہوئے بیٹھے اصل کیتیاں نے اللہ سونے دا فرد چڈنا بھی نہیں واجب چھٹنا بھی نہیں کر کے سر خیال ہے رکھنے مولا تری بار گاہ دا دیے میرا کم کرنا سی اگو قبول کرنا تیرا کم تے تیلیا میں کریں بھی تا میرے آر پھر فرما نے فرمایا کبر جنےری پنجنی ہولی marje me o oh, jinda nimani o dane le حدیث پاک کا مخون سنا رہا کوم اٹھائی جائے گی مخلوق ساروں جائے گا اتے کالے چے گورے بڑے نکے ساڑے بچے ہی ہو گے زمین تانبے سورج متے برابر پسی سو گز تک چڑھ جائے گا قوم بجدی نسدی نسگی نس گی گرمی ایڈی گرمی ایڈی سختی ادر مولا سونے دا جلال قومے گی پاس خلو نہیں قوم نو کسی پاس سکون کی تھان نہیں لبے گی ایمواز بندہ بج ہے قوم بج بھی جائے گی نس جائے گی دوڑ دی جائے گی دوڑدیا دوڑدیا آدم پاک بیٹھے ہونگے وہ آدم پاک کو ساری مخلو کٹھی ہو جانی آرت کر رہے ہیں وہ تص اللہ نبی ہو نبی ہو تو اللہ دے ہوا مہربانی فرماؤ رب رزی کر حضرت آدم پاک فرمان گے فرمایا بارگاہ بارگاہ بار اگ جاؤ کوم نسدی نسدی ادیس باتی سارے نبیاں کلو فرفرا پھر پھر گارا آلم کٹھا گا، سونا نبی قوم بجنی بجنی جائے گی سونا نبی اگو سامنے داہر ہوئے گا میرے باغ نبی جی مخلوق نو ویکھ گے فرما گے آنا لاہ لہا آنا لہا میں تھوڑے واسطے میں تو آج تو ہاں کبلا اتے بھی عقیدہ رکھنا کتنا سر کی سفارش ہو گئی عقیدہ رکھنا مسلمان نہیں ہو سکتا ہاں جی توجہ منافق منافق، منافق، منافق، عملی منافق دی پھر توبہ قبول ہو سکتی ہے عمل امل نفاق ہو جی اعتقاد نفاق ہوئے اتقاعدی منافق جنہوں میں شری دا مطلب اس دن بھی مولا سونے دا محبوب سفارش فرما سفارش فرما گنیا کے حکام کنڈ نہیں ਦੇ ہونی رب رسول حکم نئے آنے نے قرآن نو رو لیا نہیں آنا قرآن سے چلے ہونے نے قورانے پاک نو ہر ویلے اپنے سینے لا کے رکھا ہونا اپنی زندگی دا ہر سوبا ہر اللہ دے قرآن جن مطابق توجہ ہے وہ جنہوں مولا فرما وقت آج تیری خبر لینے والا کوئی نہیں ہے وہ ہے پہلے بندہ عملی منافق بنਦਾ ہے عمل دے اندر نفاق ہوندا ہے عمل دے اندر بے کر کردا او عمل دے نفاق تو کم وددا وددا وددا وددا اعتقاد وچ نفاق آ جندا جا. ہے جدو اعتقاد وچ نفاق آ جاوے اعتقادی منافق بن جاوے پھر جناب عالی اس تو بعد نفاق تو بعد جد و ارتداد ہولی ہولی شروع ہو حدیث پاک دے اندر آیا کہ شیطان بندے کو کولو گناہ واسطے ہے او خالی گناہ گنا راضی ہوں گنا کرا نہیں وہ گنا ہوا گنا پٹری سے چڑھتا چڑھتا چڑھتا چڑھتا کار میں شیطان اس وی راضی ہوگا کوفر تو ج نے اللہ رسول میرے سونے بہبوب کی ہے تا میرا پیر باہو فرماؤں اسی اوبے بسم اللہ اسی میں اللہ دے بھی گہرا بھا بے حد ضروری دے جس دائے دے د araa پیر عالم سارا ہو سارا سفات ہوئے تو فرمائی اسلم سمراد ہوئی جو کرتے کرتے ڈرے نے مولا دی باردار مولا بے یاد ہے قبول مولا سرما ہے مولا سونے دنیا بریاں سونی اکھا سن ہوں ان کر کے مولا فرما سن تن کی تھی اج تیری خبر کوئی نہیں اگلی آ جر مولا فرماوے فرماوا کل کنچ منسور فومی آیا تھی اب بھی و راد اب اللہ خواتین فرمایا ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں کتا ہے ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں ایسے ہی دیتے ہیں مولا سونے والا لذت والی کتاب چڈ کے ہلایا دس چشمہ چڈ کے پاسے منہ چکی نے وقد جی من سرفا والا فرد ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بدلے کی دا مطلب ہے ہے جو جے او دا بدلہ لبنا تھے میں اپنی پنجابی کہہ رہا اوی بدلا تسی جو بدلا بھی لینا وہ کتا جیون سرفار وہی بدلے لےنے میو مندی آیا تربی ہاتھ ترت دے ہاتھ ترت دے آیا ترتے اپنے رب دیا آیا تے ایمان نہ لیا می آیا تربی ہاتھ ٹوٹا پجا وے اپنے رب دیا یادیں لیا مولا فرما لکھا دیا بکو عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے مولا فرما جا ساڈا عذاب ہے نا ج نہیں ج گئے دیہ نے چار دیہ نولا سونا سر کر سراپا اسی جو کر کے آیا بدلا دیا گیا پورا مولا فرمائن یعنی تو شاök شاök شاök شاök شاök اس گل ہدایت, ہدایت نہیں عبرت نہیں حاصل کتنی قوم نو ہلاف کر دیتا <تصفيق> دے تو جو ہے نہیں سبق لیا نہیں درس لیا تصیںت سکھی ارے تو پہلے کتنی کو ہلاک کیتیاں کتنی سنگت ہلاک کی کم کرنا قبل قرون یمش نفی مسا کم وہ تھاوا سن جی وہ وستے سن او وہ تھوا جڑیاں جاتا ہلاک کیتیاں نے جیتے وہ وستے سن جب ری سن افیزا علی گلایا تیل نوا بولا فرمو فرمایا بے شک اندر نشانیاں نے اقل والے عقل والے اکل والے یہ عبرت حاصل <سلت> کرتے نے درس حاصل کرتے ہیں ماہیلا کر سڑیا نے اپنے آدھار مولا فرمایا مولا سونے تبلیغ اپنی مخلوق مخلوق مخلوق مخلوق ہلاک کر دیلالکل ہو بات ہوئے وہ کتنے اکلالے سمجھ سکتے کہ مولا سونا کی فرما رہا ان گ مولا سونا چڑا اپنے ماب بوب سانو سان اکلے سلیم چ دے پوری پور چا چی تاکہ سانو گل سمجھ آ جائے وگرنا وگرنا ساڈے بارے اقبال فرما اقبال فرمود جانتا ہوں میں یہ امت ہاں ہم جانتا ہوں میں یہ امت ہم لے ہے وہ بل مون قدیم جانتا ہوں میں یہ ہم حامل قرآن ہی ہے بو ہی شرما یاداری بلدے مون کدیم جہ دیا اکل چنیا والی دنیا دی محبت اکل دی مت مار چڈی اقل اقل بندے دنیا غالب آ جی اکل مغلوب ہو جی اور جدو اقل مغلوب ہو جائے پھر یہ جی گلا نہیں سمجھ آدی یہ جی گلا نمج سمجھیاں نے میرے دادا گنج بخش علی حجویری وانگو میرے پیر علی پیر میرے علی وانگو میرے پیر پٹھان وانگو میرے میاں شیر محمد ورگ اکل پوری رکھ دے سر خدا دکھ دا کر کے جنہ دیا خبر نے جنہیں مخبر خبر بول دیا چوبی گھنٹے آن جان لگ اچھا سچی دس یار یہ فلسفہ بھی تیروں سمجھا لو مرد کو بول گھر <تصفح> لاش پی ہوئی بندہ مریا پیا سکا پیو کیوں کلے کمرے کے بندہ لاش نال سو تیار ہے پھر کہہ لیا نگے کے بالوں نے دور رکھا جی کدر ڈر نہ جائے یہ مطلب مرزے بندے کا کوئی کم نہیں گشل کفن دفن اس علاوہ ہوں تیرنا وہ معاملات مفت کا ختم ہو گئے وہ کبلا جر زندہ لوگ نہیں آدھے جاندے یہ آنا جانا بتاتا ہے اللہ کے ولی مردہ نہیں ہیں وہ قبروں میں بھی زندہ بیٹھے ہیں اور یہ برکت ہے انہی آیات کی ادر ادر ٹپایا نہیں انہیں ادرو سنیا ویچ لیا ادر ویچ لیا دل چاہتی دماغ آئے نی جی سی انہوں کا تعلق ایسے رب نال جی ادا واسطہ ایسے قرآن جڑا وہ جڑے انہوں لگ جان کدی مرتے نہیں جڑے انہوں کنڈ چند بھی تنگ آخرت بھی تنگ خبر اچر بھی تنگ مولا فرماج کوئی تیری خبر لینا لوگ یہ جناب علی جڑے دین تفرت خانے نے یا دیجدے نے نچتے ہیں احکام تچتے ہیں خدا کی قسم کر گیا دنیا میں بھی لڑکر کھانے دنیا دادشاہ لڑ نی بھجتے بندے بارہ نمبر جا کے اتے آپ لے گزارا کرتے نے مولا سونے فرشتے بنا وہ اخوی نے کنو ڈو ہاں مت تو مداخی مولا سونے نے جڑے کٹن واسطے فرشتے بنا ان کن بھی نہیں بنایا مت ویچ کے ترسا توجہ نہیں جی فرمائی نہ دی ایسا کی انجام دنیا اپنا کہ اللہ کے بندو اللہ کی آدھی پھیرو اللہ کی آیات کو اللہ کے دین کو پیٹھ نہ کرو اللہ کے قرآن سے منہ نہ پھیرو وگر نہ کڑی سزا ہے ایک سزا تو دنیا میں مل رہی ہے دوسری سزا قبر میں بھی تیار ہے کوئی حق یہ قرآن توجہ لیں یہ فرمائیے مولا سونے نے تبلیغ فرمائی ہے وہ جنہیں نو وقت آ گئی ہے وہ وقت نال اپنا پاسے لگ گئے قرآن لگ گئے یاریاں لا لیا نا اور مولا سونا یہ شان ہے وقت افلا شریف کی جہ جاوے نا پھر مردہ نہیں مولا او مرن نہیں دینا بردا وٹا کے اتو تریا جا کے سو گیا مؤلا سونا اتے بھی جنہیں رکھد اتنے بھی جا دی جان تعداد مولا وہی خبر نو بھی جا رکھد دے محتاج نہیں خدا دیا بندیا مردہ جہتاج ہوں نہ کہ زندہ مردے دا محتاج اے زندہ یہ دا محتاج ہونا دستا ہے مردہ نہیں وہ زندہ جی چھ نے اس موجود ہی دوسری کی دوسری قسط اگلے جو میں تو بیان کر گا مال ہی نہ ال بلا